یا رسول, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری زہرا بے مصیبت حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر آپ کی مسجد سے چند قدموں پر حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے حضور شور وہی شور پید کرنے کا حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا حضور شور وہی شور بابتا پر حضور کہہ کہوں کا ٹھو کا دستک کا حضور حضور شور و دروازے کے اکھڑنے کا حضور بین تہ در حدیث بسبت کا حضور بین وہی بین المدد فضا حضور شور وہی شور تازیانے کا حضور حضور نیل کے چہرے پہ سبت ہونے کا حضور شور وہی شور بین وہی بین حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشہ ہوئے حضور اشک بہے اور بے تحاشہ بہے حضور اس پہ بھی اسمت کی پاسداری رہی حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا کیسے دروازوں کیسے محسوج ساس سیرے میں رکھی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا میں مصیبت کی گڑی ہے